السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشورہ امید کرتا ہوں آپ تمام بائی خیریت سے ہوں گے میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو بتا دیں جی بہت بہت شکریہ ابھی ابھی ایک منٹ ہوا ہے, لائٹ آئی ہے تو ہم نے سوچا کہ ستائیس میں سفارے سے متعدد خلاصہ بھی آپ بھائیوں کی نظر کر دیں الحمدللہ رب العالمین والسلام على أما بعد باللہ من نبي الله وعلى اللہ ولیحاب یا نور اللہ. اللہ جو وبارک وسلح ستائیسویں سبارے میں بقیہ حصہ سورہ طور مکمل سورہ نجم مکمل سورہ قمر مکمل سورہ رحمان مکمل سورہ واقعہ مکمل اور سورہ الحبیث مکمل تو یہ مکمل صورتیں جن کے میں نے نام لیے ہیں اور سورہ ازاریات یاد سے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ستائیسویں سپاہے میں سورہ طور شریف سے ہم اپنے رش کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں سورہ طور اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت ہی یہ ہے وقت یعنی پہاڑ طور کی قسم سورہ اجزاریات اور سورہ دور دونوں مکی صورتیں ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر باون ہے اور ترتیب رزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پچہتر ہے اور یہ سورہ نوم کے بعد اور سورہ مومنگ کے سیکنڈے جو ہے وہ نازل ہوئی سورہ سے متعلق حدیث بھی سماپت کروائے بخاری شریف کی حدیث ہے قدرت عمل سلم رضی اللہ کونہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بیمار ہوں آپ نے فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو بس میں نے جب طواف کیا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیتب بیتب بیت اللہ کی جانیں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے نماز میں پڑھ رہے تھے وہ قوری و کتاب مستوری یعنی سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ طور میں جو ہے یہ کیا کیا درخت دیا گیا ہے اس کا خلاصہ نیاس کرتا ہوں لیکن اس سے سورہ سورج کی چند آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں کی قسم اور اس نوشتہ کی فی رخ بن جو پورے دفتر میں لکھا ہے ون ویت اور بیت المول وقت مرخو اور بلند چھت مسجور اور سلغائے ہوئے سمندر کی اتنا آزاد اور رب نکالبا بے شک تے رب کا آزاد ضرور ہونا ہے ماں لگو مندا سے کسی کو ڈالنے والا نہیں یوم تمور ماں امورا جس دن آسمان گلنا سا گلنا لگے گریں گے وہ تفیح الجیبا اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے فوائد یوم عید المقری تو اس دن رکلانے والوں کی خرابی ہے یوم اللہ وہ جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں یوم یوزا رنم د جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دے جائیں گے ہا ریم بھا تو یہ آپ جسے تم جھٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں اس گس بیرو او تصو سوا انجوا ل اس میں جاؤ اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب تم پر ایک سا ہے تمہیں اسی کا وضلا جو تم کرتے تھے جن و نعیم بے شک پرہیزدار باغوں اور چین میں ہیں خاکی ہینا بیماں آتا ہم رب وا ہم, ہم رب اپنے رب کے دین پر شاد شاد اور انہیں ان کے رب نے آپ کے عذاب سے بچا لیا <تصفح> تو یہ سورہ پور کی چند آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے مشرقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کرتے تھے اور حشر نشر کا انکار کرتے تھے ان کو اس عذاب سے ڈرایا گیا ہے جو کہ آمد کے دن ان کو دیا جائے گا اور ان کی وعید کے مقابلے میں مومنین دین کو اس عدل و ثواب کی نویز سنائی گئی ہے جو ان کو آخرت میں عطا کیا جائے گا اور اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو اعمتیں ادا کی ہیں ان کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دی گئی ہے مشرقین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے مشرقین کہتے تھے ان کو مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کی ان خوراکات کا رد کیا گیا ہے متعدد خداؤں کا رد کیا گیا ہے اور مشرقین جو آزاد کی وعد کا مذاق اڑاتے تھے اس کا انکار کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار کو چھوڑ دیں اور ان کی دل آزار باتوں پر غمگین نہ ہوں یہ عذاب ان پر دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی اور آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا اور آپ سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ آپ کی قائد فرمائے گا اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے دیکھیے سور فرمایا گیا کہ اس کتاب کی قسم جو لکھی ہے یعنی کی قرآن مراد ہے جس کو مومنی مسائل میں سے پڑھتے ہیں اور فرشتے اسکول محفوظ سے پڑھتے ہیں ان نہ قرآن کریم کی کتاب مخنون بے شک یہ قرآن بہت ہی عزت والا ہے جو معذت کتاب میں درج ہے بعض مفسرین نے کہا کہ کتاب میں سے مراد تمام وہ کتابیں ہیں جو میرا السلام پر نازر ہوئیں اور ہر کتاب باریکار ہلی کے کھلے ہوئے وقت میں تھی جس سے عامرین قطب اسی کو پڑھتے تھے تو وہاں حال قرآن کریم سے مراد ہے زیادہ راج قول جو ہے وہ یہ ہے پھر اسی طرح ان آیات میں اللہ قبارکوا تعلیٰ جلال نے ان کو چیلنج بھی دیا اور یہاں پر تورف اور مطلب انجیل سے متعلق بھی جو ہے وہ کافی گفتگو کی جا سکتی ہے اور پھر نبی پاک کلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام ارشاد فرمایا عطا فرمایا ہے اس کی فضیلت بھی میرے پاکر اپنے ارشاد فرمائی ہے سورہ طور شریف کے بعد اللہ تبارک کا مطالعہ جدہ جدو جو ہے وہ اپنے اس پاک کلام میں سورہ نجم کو بیان فرماتا ہے اور سورہ نجم جو ہے اس کا نام بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کی آیت میں یہ نام مذکور ہے نجمی ازا ہوا روشن ستارے کی قسم جب وہ اوپر سے اترا تو مفصرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورت مکی ہے حضرت ابن عبن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ پہلی صورت ہے جس کا نبی پاک علیہ السلام نے ہر مقام میں اعلان فرمایا اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر کئیسواں اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر نمبرواں ہے اس صورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرقین یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے تو اللہ نے سورہ نجم آیات وما عن هوا اللہ جوحا وہ اپنی خواہش کے کلام نہیں کرتے وہ صرف کہتے ہیں جس کی ان کی طرف یہی کی جاتی ہے چنانچہ سورہ نجم شریف کی چند آیات کی تلاوت کرتا ہوں آپ سماعت فرمائے میرا پاک پر فرما رہا ہے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ مہراج سے اترے ماں بہوا سا شکو تم وما باہ تمہارے صاحب نہ گھر کے نہ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے ان ہوا علم وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے اللہ شدید الفا انہیں سکھایا سب ستھا قوتوں والے طاقتور نے دو مر سستا ہوا پھر اس جڑبے نے کسر فرمایا اور وہ آسمان بڑی کے سب سے بلند کنارے پر تھا پھر وہ جڑوا نزدیک ہوا پھر خوب ہوتا آیا پکانا پاؤ باؤنی اور ادنا تو اس جڑبے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم اوخا ارا ابھی ماں اوکھا اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی جھوٹ نہ کہا جو دیکھا افر تما رو نہ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جگڑتے ہو وغیرہ نزل اور انہوں نے تو وہ جگہ دو بار دیکھا آئندہ تر منتہا کے پاس ان کا جنوا اس کے پاس جنت المحا ہے یوشا تا مانیوشا... تھا جو تھا... بے تووا... بڑی... القبران... شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانی دیکھی آئی تما تول تو کیا تم نے دیکھا لال افزا تل اخرا اور تیسری مراد کو الگ ہوا تھا کیا تم کو بیٹا اور اس کی بیٹی دل کا جب تو یہ سخت بونگی تفصیل ہے ان وہ تو نہیں مگر کچھ نام سے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری وہ تو میرے اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں حالانکہ بے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے چل ہی رہے ہیں, ہیں یہ سورہ نجم شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ نجم شریف جو ہے اس سے متعلق متعدد حدیث ہیں حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور آپ کے ساتھ وہاں موجود سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک بڑھے شخص کے اس نے کچھ کنکریاں یا مٹی ہاتھ میں لی اور ان کو اٹھا کر اپنی پریشانی پر لیا اور کہا مجھے یہ کافی ہے پھر میں نے اس شخص کو دیکھا کفر کی حالت میں قتل کیا گیا اور علامہ بزر الدین محمود بن احمد عینی حنفی علیہ رحمٰ نے لکھا ہے تو اس بڑے شخص کا نام عمیہ بن خلف تھا کہ گنگ بدر میں کافروں کے کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا اور یہ بھی سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ اس کا نام الريد بن مبیرہ تھا لیکن اس پر اعتراض ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا بزرد عبد اللہ بن مسعود ردى اللہ تعالى عنہ وہ بیان کرتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑی اور اس میں سجدہ دیا اس وقت وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب نے سجدہ کیا ایک شخص کے اس نے کچھ کمکریاں یا مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لی اور کہا مجھے یہ کافی ہے بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل کیا قتر کیا گیا اور حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے سورہ نجم کا سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرقوں نے اور جن اور انس نے سجدہ کیا اس صورت میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے جو احکام اور خبریں پہنچاتے ہیں آپ اس میں صادق ہیں آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے آپ وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وہی فرماتا ہے اور یہ تو آج اجا د جو حضرت علی علیہ السلام کی وساسط سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اس میں نبی پاک علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے انتہائی پر بان فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے اتنے دو کمانے ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ یا جس طرح کمان کے دوسرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حال آئے نے اللہ تعالیٰ اس طرح بےحجاب دیکھا کہ آپ کی نظر بہت نہ حد سے بڑی اس نے مشرقین کے بتوں کی خدائی کو باطل کیا گیا ہے اس نے مشرقین کے اس قول کو باطل کیا گیا ہے کہ لاش عزا اور مناد اور فرش کے اللہ کی بیٹیاں ہیں اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر اور نشر کو ثابت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے جن امتوں نے اپنے نبیوں کی تخدیق کی اور اس کے نتیجے میں ان پر جو عذاب آیا اس کا بیان کر کے اہل مکہ کو لہرایا گیا ہے یہ قرآن نمبیہ صاحب علیہ السلام پر نازل شدہ اور صحافت کا مستقب ہے اور اس کا ذکر ان سہایش میں بھی ہے تو یہ مختصر تعارف سورہ نجم شریف کا ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے تو سورہ نجم شریف کا آواز جو ہے وہ نبی فاق علیہ السلام کے ذکر میراج سے ہوتا ہے اللہ بارہ نے ون نجمی غذا ہوا فرمایا اور دیکھیے سر امام عاطر سنت عاشق امام رسالت سیگی اعظہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ فرمایا ہے کہ اس پیارے چمکتے پارے محند کی قسم पर जाने میرا سبحان اللہ تو میرا واپسی سے متعلق آیتیں ہیں اور پر جانے سے متعلق وہ مشہور زمانہ آئے تھے سبحان الحرامی پھر میرے آسان مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور پھر اس سے متعلق بھی آئے تھے شروع میں ہیں ذنا فتح اللہ پا بین یہ سب کچھ میرے پاس پرور دیکار نے اپنے محبوب علیہ سلطلام کی شان دھیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ شان فرمائی پر بسر کہ جب اللہ کا نے اپنے محبوب کو یہ شان دی کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا اللہ کا دیدار کیا تو آپ کے قلب نے اس کی تکسیف نہ کی جو آپ کی آنکھوں نے نہ دیکھا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور معذہر بس الو میدار خدا بندی کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھیں نہ بہترین آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دماغ نے اس کے خلاف وہاں تیزہ نہیں کیا جیسا کہ انسان دور سے ریگستان میں دوپہر کو چمکتی ہی ریٹ کو دیکھتا ہے تو دماغ میں یہ وحم پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے حالانکہ وہ نہ آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دماغ نے اس کا انکار نہیں کیا اگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ابا علیہ السلام نے کو میں اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ الحمد الحمدللہ اللہ تعالی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے ہمیں بھی معراج نصیب فرمائے اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہمیں محبوب پاک سر علیہ السلم کا دیدار نصیب ہو یا رب تیر محبوب کا جڑو نظر آئے اس نور مجسم کا سارا آزر آئے کاش کبھی جن کی غلامی میں وہ آکا نظر آئے آمین اللہ اس سورہ نجم کے بعد ستائیسوں کے بارے میں سورہ کمر ہے سورہ کمر سے متعلق چندہ پیسہ ماف के جب کے پاس ایک شاہ پر ماتا ہے اس کا سارا شہر آسائی قیامت اور شک ہو گیا چاند وہ مستب اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ رہتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا مغرب و احوا ومر مستقبل اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے اور بیشت ان کے پاس وہ خبریں آئی جن میں کافی روک تھی انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت تھی کیا کام دیں ڈر سنانے والے تو تم ان سے منہ گھرو جدن بلانے والا ایک سختانی بے بے بے بات کی طرف بلائے گا خرش عن من انار کا جراد منتشر نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈی میں پھیلی ہوئی يوم یقور بلانے والے کی طرف ڈبکتے ہوئے کافی کہیں گے یہ دن سخت ہے کب سبق اب جانا پہلے ان سے پہلے نو کی قوم نے جھجرایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا رب بہو ان تو سے تو اس نے اپنے رب سے دعا کی میں مغلوم ہوں تو میرا بدلا لے اب و بس تما بیما منہاو <مُنحَابِر> تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے مقد جا اور زمین چشمے کر کے بہاگی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقد تھی اللہ اکبر کر تو یہ عذاب الہی کا یہاں ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ اس کا نام سورہ قمر اور مشہور بات ہے کہ یہ لفظ قمر چونکہ اس پہلی آیت میں ہے ایک اکاروں کا قمر اس لیے سورہ کا نام بھی قمر چاند کا دور ٹکڑے ہو جانا قیامت کی نشانی ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے شک القمر کے متعلق اعادیز بھی ہے اور کئی دل حدیق ہیں سورہ کمر کا زمانہ نزول جمہور کے نزدیک یہ پوری صورت مکھی ہے مقابل میں درج ذیل آیت کے متعلق کہا کہ یہ مزینیں میں نازل ہوئی ام یہ اس سے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ مدنی ہے لیکن بہرحال جمہور کے نزدیک یہ پوری صورت مکھی ہے حضرت عبداللہ بن مقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے عہد میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ حضرت اند بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی موجودہ دفائے تو پھر آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھا دیا حضرت جبید بن مطم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شام کے دو ٹکڑے ہو گئے اب تک ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف تھا لوگوں نے کہا حضور نے جادو کر دیا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا اگر انہوں نے ہم پر جادو کیا ہے تو وہ سب لوگ لوگوں جاد نہیں کر سکتے یہ چاند کے جو دو ٹکڑے ہونے سے متعلق جو آ ہے وہ قرآن سرین کی بات سے ثابت ہے اور مفت سرینے نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو بہرحر حال اللہ تبارا کا بتاوا اپنے محبوب کے انداز کی شان اپنے اپنے دل میں بٹھانے کی توقع رکھی عطا فرمائے قیامت کا ذکر کیا گیا اختار قیامت سے نکال گئی تو قیامت واقعی قریب ہے اور حضرت عمر عدم محمد ربی اللہ تک انعمت بیان کرتے ہیں کہ نبی فاصل علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری مدت کتنی ہے جیسے عصر کی نماز سے غروب آخار کب کا وقت ہو یعنی قیامت قریب ہے کیونکہ اس امت کے بعد وہت تو ہے نہیں اور پھر حضرت برضہ رضی, رضی اللہ تک عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ندی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اور قیامت کو ان دو عملیوں کی نسل ساتھ ساتھ دے جا گیا ہے آپ نے مجھ کے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر تو دیکھ لیجیے کہ قیامت کتنی قریب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس سے متعلق ڈرایا ہے حضرت علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں فرمایا گیا جیسا کہ آپ نے پرانے کریم کی آئٹیں بھی سماعت فرمائی ہیں سورہ بوت کے بجائے آج کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور آگ آج رانتی کا آزاد دے دینا اس سے متعلق ہے کیونکہ اس سے متعلق ہم کافی مرتبہ ان تمام اقوام کا ذکر کر چکے ہیں لہذا یہاں پر ان باتوں کو دوبرائیں گے نہیں پھر سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے سورہ کمر کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ رحمان تو بہت مشہور سورہ ہے قرآن کریم کی اب رحمان علم علام القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ارتقل الانسان علامہ بیان انسان کی جان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماں کانا گما یقون کا بیان انہیں سکھایا اشمسو قومروں کی خوشبان سورج اور چاند سے صافتے ہیں وہ نظم و شاہجہ و جسدان اور سبزی اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی اللہ تتغو فی المیزان کے ترازو میں بے اعتدالی نہ کروز نہ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور آغاز او العام اور زمین رکھی مخلوق کے لیے فی ہا پافی ہاتھ نقل ذات الام اس میں میرے اور گلاب والی خدوے مرو شبو رس کی اور غص کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جنوں ان سم اپنے رس کی کون سی نعمت گچ گے انسان اس نے آدمی کو بھجتی مٹی سے جیسے اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے روپ کے کبھی الجی آ رہا کو ماں ما تصدیو تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت دکھلاؤ گے رب گل و رب رقب دونوں پورب کا رب اور دونوں کچھ کبھی آل ابا توان تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہو گے ہمارا جب وقت اس نے دو سمندر بہائے دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے بہینا بران اور روک کے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا کبھی اجی آل اب تبدیبان تو اپنے رب کی ان کی نعمت جٹلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا ستائیسویں ستارے میں یہ چمکتی ہوئی سورت ہے اس کا نام رحمان کیونکہ اس سورت کا پہلا لفظ رحمان ہے اور رحمان اور حدیثوں میں بھی اس سورت کا نام اور آیا ہے اور اس سے متعلق حدیثیں انشاءاللہ ہم بیان بھی کر دیں گے جمہور صحابہ صاحب علم کے نزدیک یہ صورت مکی ہے اور ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ اور آئین کمار سے یہ روایت کیا ہے کہ یہ صورت مبنی ہے اور صبح ودیریا کے موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ جب حضرت ابن عباس کا دوسرا دور یہ ہے کہ یہ صورت ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے مکے میں سب سے پہلے با آواز بلند قرآن پڑھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مسرعد کیونکہ ایک دن صحابہ نے کہا کہ قریش میں آج تک کسی سے آواز بلند قرآن نے نہیں سنا پر کون شخص ہے ان کو بلند آواز سے قرآن سنائے حضرت ابن مسعود نے کہا میں سناؤں گا صحابہ نے کہا ہمیں تمہارے متعلق خطرہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ان کو قرآن سنائے جس کے پاس ان کے شخص بچنے کے لیے مضبوط جتھا ہو حضرت ابن مسعود نہیں مانے اور انہوں نے مقامی ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑا اور تو اس بار انہوں نے اپنی آواز بہت بدل کی اس وقت قریش اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہو کہ وہی کلام پڑھ رہے ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کلام ان پر نازل کیا گیا ہے پھر انہوں نے حضرت ابن مستحد رضی اللہ تعالیٰ کو مارا پیٹا کا چہرہ سوج گیا حضرت رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ نبی سلام اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع شروع سے آخر تک آم شروع سے, شروع سے آخر تک سامنے پڑی صحابہ خاموش رہے آپ نے فرمایا میں نے جنات سے ملاقات کی تب یہ سورت جنات پر پڑی تھی انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا جب بھی میں پڑھتا تبھی اچھی اعلیٰ کمار فکر, فکر دیوان وہ کہتے ہیں ہمارے رم ہم تیری نمکوں میں سے کسی چیز کو نہیں جٹلائیں گے بس تیرے لیے ہم جو ہے سبحان اللہ سننا سبحان اللہ وہ سورہ رحمان شریف کی بڑی شان ہے جناب دیگر مکھی صورتوں کی طرح سورہ رحمان کی آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہے اور ان کی تاثیر بہت کم ہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی قدرت پر دلائل اور نبوت اور الہی پر دلائل ہیں اور قیامت اور اس کی غلط ناتیوں کا ذکر ہے اور جنت اور دوسر کا ذکر ہے اس صورت کے شروع میں اللہ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور نبی فاقل السلام کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور آپ کو دنیا اور آفرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دی اور انسان کو یہ دعمت عطا فرمائے کہ وہ بیان کے ذریعے اپنا اپنے ماں کی اور ضمیر کا اظہار کر سکتا ہے سورج جان زمین پر اگی ہوئی گردوں اور برفوں کو پیدا کرمایا باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کو پیدا کرمایا اس نے شیریں اور پھاری سمندر پیدا کیے اور اس میں سے موتیوں اور برجان کو نکالا جیسے زمین سے دانوں فصلوں پھولوں اور پھلوں کو نکالا تو ایک دن یہ سارا جہاں برہم برہم ہو جائے گا اور اللہ کی ذات کی صبح کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اور ان کے علاوہ دنیا اور آخرت کی اور وہ نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس کی قدرت اور وقت پر جلالت کرتی ہے تو یہ سورہ الرحمن کا اگر ترجمہ بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالی نے جن جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اپنی ان نعمتوں کو کبھی بھی ہم سے حچ نہیں دنیا میں بھی بے شمار اطاح فرمائے اور آپ کے رقم بھی اللہ تعالیٰ اطاح فرمائے آمین تو سورہ الرحمن کے بعد سورہ واقعہ شریف ہے بھی چند آئے تھے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں وفا آٹھ عید کی آ جب ہوئے گی وہ ہونے والی صدیب تو آتی ہاں اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انتظار کی گنجائش نہ ہوگی ہوا کی کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی جب زمین گی. کر. اور ریلا ریلا ہو جائیں گے چورا ہو کر پکانت حب من بسہ اور ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں ویوار کے باریک ہوئے تم تم اور تم تین قسم کی اصحا گل مئی منا وہ بہنی طرف والے ماں اصحا گل مئی منا کیسے باہنی طرح والے وہ بائیں طرف والے ماں اسما کیسے بائیں طرف والے کون اصون اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے کل مقاصل وہ بھی مقرر بار گاہ جم نا تم کے باغوں میں اگلو میں سے ایک گھروں اور پچھلے میں سے تھوڑے جڑا پر ہوں گے تین اگلے ہی ان پر لگائے ہوئے آنے سامنے ہی مکھنڈا ان کے گرد لیے پھر ہمیشہ رہنے والے لڑکے سبحان اللہ تو سورہ آئے واقعہ شریف کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے پھر واقعہ اس لیے سورج کا واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو قیامت حشر نشر حساب و کتاب اور جنت وغیرہ کی خبریں سناتے تھے تو فارغ مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب خیالی اور فرضی باتیں ہیں ان میں پھر کسی کا وقوع نہیں ہوگا قیامت واقعی ہوگی نہ حساب و کتاب ہوگا تب اللہ نے یہ صورت معذر فرمائی کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو پھر اس کے وقوع کو ہٹانے والا کوئی نہ ہوگا <تصح> <تصح> <برنا مفصوه اللہ مطاحل> اس قولت میں یہ ایک آئے گا کہ اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہن اسلام لا چکے ہیں وہ ان کے گھر گئے اس وقت حضرت, حضرت خباب اللہ تعالیٰ قرآن مشین پڑھ رہے تھے جب حضرت عمر آئے انہوں نے قرآن کی اورق چھپا دی حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مار مار کر لبو رحان کر دیا پھر جب دل میں رحم آیا تو بہن سے کہا آؤ مجھے وہ اور آپ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے ان کی بہن نے کہا میں تم کو اور آپ نہیں دوں گی تم ان کو چھونے کے اہم نہیں ہو تم حسلے جناب نہیں کرتے اور پاک نہیں ہوتے اور اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں تو پھر حضرت ان کے تعلق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حسو وغیرہ فرمایا اور قرآن کی گلاوت کو سنا اور آ کی بارگاہ میں جا کر ہی مان لیا ہے تو نبوت کے چھٹے سارے اسلام نائن تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ واقعہ نبوبت کے چھٹے سال کے لگ بھگ جو ہے وہ نازل ہوئی تو ترکیب نزول کے ایک اباس سے اس سورت کا نمبر چھیالیس ہے اور ترکیب مضحب کے سے بھی سورج کا نام چھپن ہے اس میں اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورت الواقعہ مکیہ میں نازل ہوئی اور حضرت ابو فاطمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہوازت کے لیے گئے اگرچہ عثمان نے پوچھا آپ کو کس چیز سے فرمایا اپنے گناہوں سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا اپنے رب ربصی رحمت کو پوچھا ہم آپ کو لیے تبیب کو بتائیں فرمایا نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے پوچھا میں آپ کو کچھ وضیفہ دینے کا حکم دوں آپ اس سے پہلے مجھے منع کر ہیں اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے کہا پھر آپ اپنے اہل وی کچھ پیش کرنے دیں فرمایا میں نے ان کو ایسی چیز سکھا دی ہے جب وہ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہر رات پہ واقعہ پڑھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا تو یہ اس کی تاثیر ہے سورہ باتیا کی اس میں بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب جو لوگ حساب کے لیے تیز ہوں گے ان کی تین قسمیں ہوں گی اصحاب الیمین جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا اشہاب الشمال جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اساب نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے یا بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے والے پھر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ہر قریب کی آخر کے دن کیا جگہ ہوگی یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن تمام افغان خرید کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا پھر اللہ کے وجود اس کی وحدانیت اس کی تقریب اس کی قدرت کے کمال پر ذرائع قائم کیے گئے ہیں اور انسان کی تقریب زمین کی پیداوار بارش کے دھرسنے اور ایندھن میں چلانے کی قوت سے انسان کے دوبارہ پیدا ہونے پر اس کی استحال کیا گیا ہے پھر اللہ نے یہ رضایا ہے کہ قرآن کا ذکر اس سے پہلی کتابوں میں بھی تھا اور یہ کہ اس کو آپ لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں چھو سکتا اللہ نے کاروں اور جگہ اور سزا کا ذکر فرمایا ہے اور شرک اور اوپر پر توقیق اس مختصر تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ چند آئے تھے ہم تردی رات کے سامنے اس کی تلاغت کر چکے ہیں اس میں بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے قیامت کا حقوق قیامت سے متعلق معاملات پھر یہ اسحاب النع نش عمہ سابقوں کی تفصیل بھی اگر دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے اور یہ بہت طویل موضوعات ہیں جن پر گفتگو بار رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کے ہاتھ اس نامۂ آحال جو ہے وہ عطا فرمائے اور اللہ تبارے کا وقالہ ہم سب کو آخرت میں اور دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے عزت کی زندگی عزت کی موت اللہ تعالیٰ ہم نے مدینہ پاک میں نصیب فرمائے آمین سورہ باقیہ کے بعد سورہ الحدیز کا آغاز ہوتا ہے یہ سورہ الحدیب ستائیسویں ہے کہ آخری سورت ہے اور صبح الیب میں بھی جو جو موضوعات ہیں اور اس کے بارے میں, میں ہوں. کی اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت جلاتا ہے اور مارتا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے فغل ابل بات بالکل وہی آخر سب کچھ جانتا ہے فغل ردی فی فی وما فیصد یا علوما ہمارا محام ائی مت عمل ہونا کرتی بولیے جس نے آسمان اور جانتا اس کی کی ہے. ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور تمہارے کام دیکھ رہا ہے اسی کی ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اور اللہ بھی کی طرف سب کاموں کی رجوع یو کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے اور وہ دنوں کی بات جانتا ہے یہ چند رائتے میں نے آپ کے سامنے سورہ الحرجی کی عادت کر لی ہے سورہ الحدیب یہ ان کے حدیب کا لفظ اس کی آئے نمبر 25 میں آیا ہے وہ اندیزہ شدید ہم نے کو کیا اس میں بہت قوت ہے اور لوگوں کے اور بھی فائدے ہیں اس لیے اس سورج کا نام الحدیب ہے اور یاد رکھیے کہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورج کا نمبر ستاون ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورج کا نمبر پچانوے ہے یہ ہر صورت کا تقریباً میں آپ کو ترتیب مصحب اور ترتیب نزول بتاتا چاہتا ہوں یہ بھی ایک قدم کی بات ہے کیونکہ آپ قرآن کریم کو اگر دیکھیں گے کھولیں گے تو ترتیب مصحب کے اعتبار سے آپ کو ہر صورت میں تو پتہ لگ جائے گا سورہ فاطلہ پہلے ہے سورہ بکرا دوسری ہے آل عمران ہے نساء ہے الماریہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ترتیب تو آپ کو معلوم چل جائے گی لیکن جس ترتیب سے یہ ان کا نزول ہوا ہے وہ جب تک آپ کہیں پڑھیں گے نہیں کسی سے پوچھیں گے نہیں تب تک آپ کو معلومات نہیں ہوں گی اس وجہ سے اس بارے میں میں عرض کر دیتا ہوں سورہ الحدیب کے مکھی اور مدنی ہونے کا جو ہے وہ علماء میں اختلاف ہے اور دونوں طرف ہی اس بارے میں باہر حدیثیں بھی موجود ہیں اور مکھی ہونے کی ایک بیان کی جاتی ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ اگر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیڑ کر اسلام سے متاثر ہوئے ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حال اس میں ایک ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدری اور اس سے متعلق حدیثے بھی ہیں اگر سے اور رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بادام سونے سے پہلے تصدیق کی آیات کو بڑھتے تھے اور آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت ہزار آیات سے افضل ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جراز اس کی صفات عظیمیا عظیمہ اس کی کے قدرت اس کے تصرفات کا عموم اس کے علم کا محفوظ ہونا اور اس کے وجود وجود کو بیان کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اللہ پر اور اس رسول پر ان کے لائے ہوئے پیغام پر اور اللہ کی آیات پر ہی آیا ہے قرآن میں جو ہدایت ہے اور نجات کا راستہ ہے اس پر تمغی کی ہے اور اللہ کی رحمت اور مخلوق پر اس کی شفقت کو یاد دلایا ہے اللہ کا کی راہ نے مال خرچ کرنے پر ترغیب دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مال تو خرچ ہونے والی چیز ہے اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے مسلمانوں کو اس سے ڈرایا ہے کہ وہ اس پر سخت دل نہ ہو جائیں جس طرح ان سے پہلے لوگ سخت دل ہو گئے تھے اور انہوں نے قبول کرنے سے جس کی بنا پر ان میں سے اکثر لوگ فصل میں مبتلا ہو گئے یہ بتایا ہے کہ دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ یہ پانی ہے اور تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی جواب دہی کے لیے قیامت آمد میں پیش ہونا ہے مسائل اور ناظہانی آساد پر صبر کرنا چاہیے اور یہ بتایا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے میں کیا حکمت ہے حضور علیہ السلام کی رسالت حضرت حضوف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی ہے جس طرح ان کی ضرورت میں ہدایت یافتہ بھی تھے اور فاطف بھی تھے اسی طرح آپ کی امت میں بھی ہے تو یہ صبح الحدیب کا خلاصہ ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اور یوں اللہ تعالیٰ کے خود و کرم سے ہمارے ستائیس سفارے مکمل ہوئے اٹھائیسواں اور انتیسواں سفارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان اللہ تعالیٰ ان سے متعلق کو کل ہم خدا سے عرض کر لیں گے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اگر کوئی نسل و حالات درست رہے تو مغرب کا عشارہ ایک ستارہ اور صرف انتیسواں سپارہ ترابی کے بعد ورنہ دونوں سپارے ترابی کے بعد جس طرح ممکن رہا طرح ممکن ہو سکا بہت حال کل ہر صورت میں کچھ بھی ہو یہ دو سفارے ہم نے آپ کے سامنے متعلق خلاصہ ان شاء اللہ عرض کر دینا ہے پیش کر دینا ہے اور پور جمع پرمبارک کو تراغی کے بعد تیسویں سپارے کا خلاصہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کر دیں گے اور جشن ختم قرآن کی محفل جمع المبارک کو تراجی کی نماز کے بعد پاکستان میں تراجی کی نماز کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اس ظم میں ہوگی جو بھائی بھی اس وقت موجود ہوئے بڑے چند ہوئے یا زیادہ ہوئے انشاء اللہ اس میں پھر ہم اختتامی دعا بھی ان اللہ تعالیٰ اس کی ترجیح بنائیں گے اگر کچھ اور علماء کے تشریف لائے تو وہ دعا فرما دیں گے ورنہ آپ دے سے کوئی دعا کر دے ہم کر دیں گے بہرحال جس نے خطرہ فی الگ المبارک ہوگا اب کی شیرینی ہم تقسیم تو نہیں کر سکتے ہم اپنے گھر میں خود ہی ان اللہ تعالیٰ کچھ نیاز کا کام جو اللہ اس کی ترکیب نیاز کی جس نے ختم قرآن کے سلسلے میں ہو جائے گی آپ کو اشارے ثباب کر دیا جائے گا تو اب تازی ہو چکا ہے تقریباً ایک پینتیس بج رہے ہیں ایک بج کے پینتیس میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ زندگی رہی تو کل یا اس کے بعد جس طرح موقع ہوا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ سر بانو جان باد سیاں سدا سر بانو جان باد سیاں کر دیا Thank you. the day firm. <laughs>